آ کون سا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپن روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنی ہوئے ہیں